بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باپ دوم ذکر شروع کرنے کے بارے میں جان لے کہ مرشد کامل پر فرض عین ہے کہ وہ سب سے پہلے طالب اللہ کو مقام خوف و رجا مقام کشف القبور اور مقام مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری کا مشاہدہ کرائے اس کے بعد اسے علم معرفت کی تلقین کرے چنانچہ شروع ہی میں اسے ذکر فکر و مراقبہ اور ورد وظائف میں ہرگز مشغول نہ کرے بلکہ تصورے اس میں اللہ ذات سے اسے حضوری بخشے اور تفکرے اسم میں اللہ ذات سے اس کا باطن آباد کرے مرشد کامل کو چاہیے کہ سب سے پہلے خوشخط اس میں اللہ ذات لکھ کر طالب اللہ کے حوالے کر دے اور اسے کہے کہ اے طالب اسے اپنے دل پر لکھ لے اور جب طالب اللہ اپنے دل پر اس میں اللہ ذات لکھ لیتا ہے اور اس میں اللہ ذات اس کے دل میں سکونت و قرار پکڑ لیتا ہے تو مرشد اسے کہتا ہے کہ اے طالب اب اسم اللہ ذات کو دیکھ چانچے اس وقت حروف اسم اللہ ذات سے سورج کی طرح روشن تجلی نور ظاہر ہوتی ہے جس کی روشنی میں طالب اللہ کو دل کے ارد گرد چودہ طبق سے وسیع تر میدان دکھائی دیتا ہے جس میں دونوں جہان اسپند کے دانے کے برابر نظر آتے ہیں اس میدان میں طالب اللہ کو ایک گنبد دار روزہ نظر آتا ہے جس کے دروازے پر کلمہ طیّب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کفل لگا ہوتا ہے جس کی چابی اسم اللہ ذات ہے جوں ہی طالب اسم اللہ ذات پڑھتا ہے کفلِ کلمہ طیب کھل جاتا ہے اور طالب اللہ روزے کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں اسے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مجلس دکھائی دیتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اہل صرات مستقیم اساب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہوتے ہیں طالب اللہ مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں داخل ہو کر حضور علیہ السلاۃ وسلام کا ہم صحبت ہو جاتا ہے قرب حبیب کی یہ نعمت طالب صادق صدیق کو اللہ تعالیٰ کے حکم و توفیق اور رفاقت مرشد کامل سے نصیب ہوتی ہے اگر کوئی طالب چاہے کہ اپنے دل کو ان تمام وساوس شیطانی اور وہمات نفسانی سے پاک کر لے جو آدمی کے وجود میں ہزارہ ہزار آثار کی صورت میں موجود رہتے ہیں جس کی مجموعی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور ان کا رشتہ زنار رشتہ یود و نصارہ سے سخت تر ہے اور ان کے سبب اس کا دل سیاہ و مردہ و افسردہ رہتا ہے تو مرشد کو چاہیے کہ ایسے طالب اللہ کو تصور اس میں اللہ ذات کا حکم دے اور تفکر و توجہ سے طالب کے دل کے ارد گرد حروف اس میں اللہ ذات و حروف کلمہ طباد لکھ دے کہ ان حروف کے لکھے جانے سے طالب کے وجود میں سر سے قدم تک انوار قرب و دیدار پروردگار کی ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو ان تمام بد کردار زناروں کو ایک ہی دم میں جلا ڈالتی ہے اور طالب اللہ تہارت دل اور تصدیق یقین کے ساتھ مسلمان حقیقی بن جاتا ہے اور توحید و دیدارے پروردار میں غرق ہو کر کفر و شرک سے بیزار ہو جاتا ہے سن اے جان من کہ مرشدوں اور طالبوں کے لیے یہی ایک نقطہ ہی کافی ہے کہ تیرے بائیں پہلو میں نفس اور دائیں پہلو میں شیطان کا ڈیرہ ہے اور ان دونوں دشمنوں سے تیری جنگ چھڑی ہوئی ہے پس جس شخص کے دونوں پہلوؤں میں مسلے زخم تیر یا مسلے درد خار ایسے دشمن ہر وقت موجود رہتے ہوں اور انہوں نے اس کے باطن میں تباہی مچا رکھی ہو اسے بھلا خواب و خوشی وقتی سے کیا واسطہ اے اکل مند ہوش سے کام لے اور ہمیشہ یاد رکھ کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں اسے بلا فرصت آنا ہے پس طالب اللہ کو چاہیے کہ ہر وقت تصور اس میں اللہ ذات میں مشغول رہے اور حروف اس میں اللہ ذات سے پیدا ہونے والے شولے تجلی انوار میں غرق ہو کر اس شان سے مشرف دیدار پروردگار رہے کہ اسے بہار بھیشت یاد رہے نہ نا نارے جہنم ایک روایت میں حضور علیہ و وسلام کا فرمان ہے ایمان کا مقام خوف و امید کے درمیان ہے فقیر جس وقت تصورے اس میں اللہ ذات میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے وجود کا ہر بال زبان کھول لیتا ہے اور خوشی میں آ کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پکارنے لگتا ہے اس کا دل سرر ہُو سر کا ورد کرنے لگتا ہے اس کی روح ہوولحق ہوولحق ہوول حق کی فریاد کرنے لگتی ہے اور اس کا نفس التجا کرتا ہے ربانہ ظلمنا نہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا ہے اشک وجودیا اس میں اللہ ذات میں مراتب معشوقی و مراتب محبوبی پائے جاتے ہیں خوش خط اسم میں اللہ ذات کا نمونہ یہ ہے آدمی کے وجود میں دو دم ہوتے ہیں ایک اندر جاتا ہے اور دوسرا باہر آتا ہے اندر جانے والے دم پر مقرر موکل فرشتہ بارگاہ حق تالہ میں عرض کرتا ہے خدا اس دھم کو اندر ہی قبض کر لوں یا باہر آنے دوں اور باہر آنے والے دم پر مقرر فرشتہ بھی ایسے ہی عرض کرتا ہے پس ہر آنے جانے والے دم پر بارگاہ رب العالمین میں ایسے ہی عرض گزاری جاتی ہے جو دم تصور اس میں اللہ ذات کے ساتھ باہر آتا ہے وہ ایک خاص نوری صورت میں ڈھل جاتا ہے اور بارگاہ الٰہی میں ایک نایاب موتی بن کر پہنچتا ہے اگر دونوں جہان کی تمام دولت اور دنیا و بھیشت کے جملہ متا جمع کر لی جائے تو اس ایک گہرے دم کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ گہرے دم بے حد قیمتی ہے اسی لیے تو فقراء کو اللہ تعالیٰ کے خزائن گوہر کا خزانچی کہا جاتا ہے اللہ بس ماس بائے اللہ حوث لیکن طالب اللہ کو چاہیے کہ پہلے وضو کرے پاک لباس پہنے خالی جگہ تلاش کرے اور قبلا کی طرف منہ کر کے کادہ کی صورت میں بیٹھ جائے پھر جب متوجہ با استغراک ہو کر اشتغال اللہ شروع کرنا چاہے تو دونوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرے اور اس میں اللہ ذات میں توفکر کرے لیکن شروع کرنے سے پہلے طالب اللہ کو چاہیے کہ ظاہر باطن میں شیطان کا راستہ بند کر دے اور خطرات نفسانی سے خود کو محفوظ کر لے اس کے لیے طالب کو چاہیے کہ تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھے پھر تین مرتبہ دروشریف تین مرتبہ بسم اللہ شریف تین مرتبہ سلام ال کو رحیم تین تین مرتبہ چاروں کل شریف تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سبحان اللہ وحمد اللہ ولا اللہ الا اللّہ واللہ و اللّہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بلا ہلع العظیب تین مرتبہ استغفر اللہ تعالیٰ ربی مینکل ضمبم و اطوب و اَل تین مرتبہ استغفار ہس تک فر اللہ تعالیٰ ربی مینکل ضام بموا توب و اَل تین مرتبہ کلمائے شہادت اور تین مرتبہ کلمائے طیب لا لہ اَلہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر خود پر دم کرے اور پھر اس میں اللہ ہو کا تصور شروع کرے اور تفکر سے دل پر اس میں اللہ ذات لکھے کہ اس میں اللہ ذات کی تاثیر سے دل صفائی پکڑتا ہے اور خناس و خرطوم مر جاتے ہیں اس کے بعد آنکھ میں تصور کرے اور مراقبے کی نظر سے پرواز کرے اور دل کے گرد وسیع میدان میں داخل ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں پہنچ جائے اور وہاں لاہولہ سبحان اللہ اور دروشریف شریف پڑھے تاکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے حکم ہو اصاحب تصور بشک یہ خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم ہے شیطان کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ سکے اس کے بعد طالب اللہ حق و باطل میں واضح تحقیق کرے اس کے لیے وہ دل کے گرد چار میدانوں کا مشاہدہ کرے یعنی میدان ازل کا مشاہدہ میدان ابد کا مشاہدہ میدان طبقات یعنی عرش سے تاط الصرا تک کا مشاہدہ اور میدان اقبا کا مشاہدہ کرے اور پھر دل میں قلب قلم میں روح روح میں سر سر میں اسرار معرفت، قرب اللہ نور حضور و دیدار پروردگار دگار کا مشاہدہ کرے مرشد کامل صاحب ذوق طالب اللہ کو شروع ہی میں مشاہدہ دل کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اور مرشد ناکس اسے رات دن چلا و ریاضت میں مشغول رکھتا ہے اور مرشد کامل ہی کی شان ہے کہ وہ تصور اس میں اللہ ذات سے میدان دل کھول کر طالب اللہ کو دکھا دیتا ہے ایسی فتوحات کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس کے بعد طالب اللہ اس میں اللہ ہو اور اس میں محمد صلی اللہ، علہ وسلم کو اپنے تصور میں لائے اور ان دونوں اسمائے پاک پر نظر جمائے اس کے بعد دریائے توحید میں غوطہ لگائے اور غلبات ذکر اللہ میں غرق ہو کر اس آیت کریمہ کے مطابق خود سے بے خود ہو جائے وزقربہ کا اذا نہ اور اپنے رب کا ذکر کر اس شان سے کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش یہ ہیں جان لے کہ اثاث معرفت مراج محبت ملاقات روحانی قرب اللہ حضوری مشاہدات اسرار ربانی مراتب فکر فنافی اللہ بقا باللہ ابتدا و انتہائے توحید سبحانی اور تصور تفکر تصرف توجہ اور توقل کے تمام راتب صاحب مشق تصورے اس میں اللہ ذات کو حاصل ہوتے ہیں کہ جب تفکر کی انگلی سے دل پر نقشے اس میں اللہ ذات کو بار بار لکھنے کی مشق کی جاتی ہے تو ذکر حضور و کلمات ربانی و الحام مذکور حضور کے ہر طرح کے علوم منکشف ہو جاتے ہیں مثلاً و علامہ آدام السما کلّہ کا علم اقرا بیشم رب کل لذیح خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب قل اکرام اللزی اللہ الانسان ما علم یالم کا علم ارحمٰن اللہ القرآن خلق السان اللّہ البیان کا علم و لکد کر رمنہ کا علم انی جائل فل عرض خلیفہ کا علم وزق و رسم رب کا و تبت الہ ہے کا علم اور وزوکر رسم رب ہی فصل کا علم وغیرہ یہ سب علوم اس میں اللہ زاد سے کھل جاتے ہیں علم بھی دو قسم کا ہے ایک علم معاملہ ہے اور دوسرا ہے علم مقاشفہ علم مقاصفہ سے معرفتِ الہی منکشف ہوتی ہے اور علم معاملہ علم معاملہ علم مقافہ ہی میں آ جاتا ہے کیونکہ مشک تصورے اس میں اللہ ذات سے تمام علوم کی کتب الکتاب صاحب تصور کے سامنے کھل جاتی ہے اور ظاہر باطن کے تمام علوم کلمات حق کی صورت میں اس پر کھل جاتے ہیں فرمانے حق تعالی ہے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سمندر کلمات ربانی لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو بے شک سمندر ختم ہو جائیں گے مگر کلمات ربانی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے چاہے ہم ان جیسے مزید سمندر بھی ان کی مدد کو لے آئیں مشق تصور اس میں اللہ ذات کے علم سے نفس کو پاکیزگی کلب کو صفائی اور روح و سر کو جلا حاصل ہوتی ہے جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اس کا کالب لباس قلب پہن لیتا ہے کلب لباس روح پہن لیتا ہے اور روح لباس سر پہن لیتی ہے جب کالب و قلب و روح و سر ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے وجود میں صفات بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے ظاہری خواص خمسہ بند ہو جاتے ہیں اور خواص باطن کھل جاتے ہیں اور اس کے دل میں وانا فخ فیہ من روح ہی کا علم کھل جاتا ہے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود معظم میں روحِ اعظم داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس نے کہا اللہ ہو کہ اس میں اللہ ہو کہنے سے اللہ اور بندے کے درمیان سے قیامت تک کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بندہ اس میں اللہ ہو کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا بیت تجھے جو کچھ چاہیے اس میں اللہ ذات سے حاصل کر صرف اس میں اللہ ذات ہی نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے جو فقیر علم ظاہر سے دوستی نہیں رکھتا وہ باطن میں مجلس انبیاء میں جگہ نہیں پاتا بلکہ مجلس انبیاء سے خارج ہی رہتا ہے اسی طرح جو عالم ظاہر باطن میں فقیر کامل سے معرفتِ الہی اور ذکر اللہ و طلب نہیں کرتا وہ معرفتِ الہی سے محروم ہی رہتا ہے کیونکہ طلب الٰہی کے بغیر دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی اور نہ ہی تصور اس میں اللہ ذات کے بغیر دل سے سیاہی و قدورت و زنگار اور خطراتِ شرک و کفر کی نجاست دور ہوتی ہے بیت اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدتِ حق نصیب ہو حضور علیہ السلاط وسلام کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے امال کو بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر رہتی ہے مشک تصورے اس میں اللہ ذات سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح کے بران رحمت سے خشک گھاس اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے اور زمین سے سبزہ اگ آتا ہے تصورے اس میں اللہ ذات کی کثرت سے موجود کے ہر ایک بال کی زبان پر یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا ورد شروع ہو جاتا ہے تصور اس میں اللہ ذات صاحب تصور کے لیے زندگی بھر شیطان اور اس کے چیلوں کے شر سے محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے صاحب مشقِ تصور اس میں اللہ ذات عاطش دوزخ سے نجات پا جاتا ہے اور اس کی قبر اس کے لیے خلوت خانہ و خوابگاہ نعم العروس بن جاتی ہے منکر نکیر اسے دیکھ کر اداب بجا لاتے ہیں اور خاموش ہو کر حیرت سے اسے تکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آفری ہیں تم پر تمہارا آنا مبارک مشقِ تصور اس میں اللہ ذات سے صاحب تصور کو جملہ سلک سلوک کا خلاصہ یعنی راہ فکر نصیب ہوتی ہے اور جملہ امبیا و اولیاء اللہ سے اس کی ہر وقت مجلس و ملاقات رہتی ہے بعض کو یہ جانتا ہے اور بعض کو نہیں جانتا جنہیں یہ جانتا ہے وہ اولیاء اللہ ہیں جو ذکر جلالیت سے وجد میں آ کر جوش و شوریدہ حال رہتے ہیں اور جنہیں یہ نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ کی کباء کے نیچے چھپے رہتے ہیں حدیث قدسی میں فرمانے حق تالا ہے انا اولیائی تہتا کبائی لا یار فہم غیر بے شک میرے وہ دوست بھی ہیں جو میری کبا میں چھپے رہتے ہیں انہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا صاحب مشق کے تصورے اسم میں اللہ ذات سے آتھی دوزخ ستر سال کی دوری پر رہتی ہے جان لے کہ اسم میں اللہو چار حروف پر مشتمل ہے یعنی الف لام لام ہا پس چار ملک اس کی حاضرات میں پائے جاتے ہیں اول ملک ازل دوم ملک ابد، سوم ملک دنیا اور چہارم ملک اقبا جس شخص کا دل حرف الف کے نور سے روشن ہو جاتا ہے وہ صاف و شفاف ہو کر جامع جہانما اور آئینہ سکندری بن جاتا ہے جس میں صاحب دل اٹھارہ ہزار عالم کا تماشا دکھاتا ہے اور وہ مقام اہدیت پر پہنچ جاتا ہے حرف لام اول سے مقام لاہود اور لام دوم سے حب اسم اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے اور لامے دوم سے جب اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگے مارفت چڑھتا ہے اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے اس کے وجود سے دوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے اب وہ چشمے ایا سے جب بھی دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے وجود کے ہر ایک بال پر اس میں اللہ ذات کا نقش نظر آتا ہے اور اس کے گوشت پوست بالوں ہڈیوں رگوں اور مغذ و دل کی زبان پر اس میں اللہ ذات کا ورد جاری ہو جاتا ہے اور اسے درو دیوار و بازار اور درختوں پر واضح طور پر اس میں اللہ و ذات لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے اسے اس میں اللہ ذات لکھا نظر آتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے یا بولتا ہے اسے اس میں اللہ ذات ہی کی آواز سنائی دیتی ہے صاحبِ تصورے اس میں اللہ ذات کو دیکھ کر آشے دوزخ ستّر سال کے فاصلے سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے اور جنت ستّر سال کا فاصلہ طے کر کے اس کا استقبال کرتی ہے مشقِ تصورے اس میں اللہ ذات کی چھے قسمیں ہیں یعنی اس میں اللہ ہو کا تصور اس میں لاہے کا تصور اس میں لاہو کا تصور اس میں ہو کا تصور اس میں محمد کا تصور اور کلمہ طیب لا الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کا تصور جب طالب اللہ ہر ایک اسم اللہ ذات اس میں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اور كلمہ طیبات کے تصور میں مہو ہوتا ہے تو اس کا ہر گناہ نورے اس میں اللہ ذات کے لباس میں چھپ جاتا ہے یہ تمامیت فکر کا وہ مرتبہ ہے جسے ایزا تم الفقر و اللہ کا مرتبہ کہا جاتا ہے قبلہ قبلا انتم کے مرتبے کا جامع سروری قادری مرشد پہلے ہی روز طالب اللہ کو ایزا تم الفقر و اللہ موتو قبلہ ان موتو کے اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے صاحب موتو قبلہ انتا موتو فقیر اسے کہتے ہیں جو جیتے جی مر کر مراتب موت سے گزر چکا ہو مراتبائے موت کیا ہے مراتبۂ حیات کیا ہے مراتبۂ موت جان کنی کی حالت سے گزر کر حساب عذاب و ثواب اور پلے سرات سے گزرنا بہشت میں داخل ہونا حضور علیہلاۃ وسلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر شرابن طورا پینا بارگاہ الٰہی میں پانچ سال تک رکوع میں اور پانچ سال تک سجدے میں رہنا اور بعد میں صفے متبات رسول صلی اللہ علیہ و وسلم میں کھڑے ہو کر تمام روحانیوں کے ساتھ لا الہ اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا چشم ظاہر سے دیدار و رویت رب العالمین سے مشرف و معزز ہونا اور چشمے دل سے ہر وقت دیدار و لقائے الٰی میں مہو رہنا یہ ازاد عمل فقر و فا و قبلہ موتو قبل انت موتو کے مراتب ہیں انہیں مرشد جامع تصور اسم اللہ ذات اور کلم طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات سے کھول کر دکھا دیتا ہے حصہ اول اختتام پذیر ہوا